الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشلات والسلام علیك يا رسول الله اللہ سجدنا ومولانا محمد المہد وبارک وسلم سلام سیدی سیدی سیدی اللہ اللہ سترواں ستارہ ہے سورت الحج آیت نمبر بائیس تک آپ سماعت فرما چکے آیت نمبر تیئیس سے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے سناچے آیت نمبر تیئیس اور چوبیس سلاوت کر رہا ہوں میرا پاک پر اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے گزشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے وحدی بی مین القول وحدو الاث روق الحمیر اور انہیں پاکیزہ آباد کی ہدایت کی گئی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مناظر میں سے ایک جھلک جو ہے وہ اکشاخ فرمائی ہے وہاں کے کنگن اور موتی کا ذکر فرمایا جو کہ جنتیوں کو جو ہے وہ پہنائے جائیں گے اور وہ ایسے ہوں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالیں ایسے کنگن اور موتی ہوں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے یعنی جس کا پہننا دنیا میں مردوں کو حرام ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں نہیں پہنے گا اور فرمایا گیا اور انہیں پاکیز آباد کی ہدایت کی گئی یعنی دنیا میں اور پاکیز آباد سے کلمہ توحید مراد ہے بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن مراد ہے اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی یعنی اللہ کا دین اسلام اس کا جو ہے وہ درس دیا گیا ان دو آیتوں سے پہلی آیتوں میں آخرت میں کفار کی تین قسم کی سزاؤں کا بیان فرمایا تھا اور ان آیتوں میں آخرت میں مومنوں کے چار قسم کے انعامات کا بیان فرمایا ہے پہلا انعام ان کے مسکن کا ذکر ہے کہ آخرت میں اللہ کا ان کو ان جنتوں میں رکھے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں دوسرا انعام یہ کہ ان کا لباس ریشم کا ہوگا دنیا میں ریشم مردوں پر حرام کر دیا گیا تھا اور آخرت میں ان پر ریشم حلال فرما دیا گیا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں تھے انہوں نے پانی مانگا ایک دہ ان کے لیے چاندی کے برتن میں پانی لایا حضرت حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس برتن کو پھینک دیا پھر کہا کہ میں نے یہ چاندی کا برتن اس لیے پھینکا ہے کہ میں نے اس کو چاندی کے برتن میں پانی دینے سے منع کیا تھا مگر یہ باز نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی اور ریشم اور گی باز ریشم کی ایک قسم ہے کفار کے لیے دنیا میں ہے اور یہ تمہارے لیے آخرت میں ہوں گے تیسرا انعام جو اس آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے چنانچہ اس سے متعلق بھی حدیث سنیں ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز کا وضو کر رہے تھے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 اور نہ سمجھ لوگوں کو ڈانٹنے کا ثبوت بھی ہے اور یہ بھی ثبوت ہے کہ خاصا دیگل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضح الکریم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو جو ان کے درمیان معروف ہوں یعنی ان کے سامنے کوئی نئی بات نہ بیان کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کی جائے یعنی کوئی نئی بات ایسی جو کہ لوگوں کی اکلوں کے مطابق نہیں ہوگی ان کے سامنے کر دی جائے تو پھر وہ اپنی تامکدوئیوں سے اس حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں اور کوئی غلط جملہ بول سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو فرائض علوم ہیں وہ تو ظاہر بیان ہونے ہی ہوتے ہیں لیکن جو ایسی باتیں ہیں کہ جن کا پہنچانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے تو ان کی ان معاملات کو لوگوں کے سامنے عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس حدیث سے بہر حال معلوم چل گیا کہ جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ زیورات پہنائے جائیں گے مردوں کو اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے گا علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اگر اس نے ریشم پہننے سے توبہ نہیں کی تو وہ جنت میں بھی ریشم پہننے سے محروم رہے گا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس پر ریشم اس وقت حرام ہوگا جب اس کو آگ میں عذاب دیا جائے گا یا اس کو محشر میں طول قیام کی سزا دی جائے گی لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پھر محروم نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں جنت کی لذات میں سے کسی لفظت سے محروم ہونا بھی ایک قسم کی سزا ہے اور جنت سزا کی جگہ نہیں بلکہ جزا اور انعام کی جگہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام بہت مستحکم تھا اگر اس کے خلاف احادیث نہ ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ حضرت سید اللہ ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ دنیا میں ریشم پہنا وہ اس کو آخرت میں نہیں پہنے گا ہاں وہ جنت میں داخل ہو جائے اللہ اکبر تو بہرحال یہ جنت میں مسلمانوں کو جو نعمتیں ملنی ہیں ان میں سے ایک جلد ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مزید جو ہے وہ آئس نمبر پچیس ہم تلاوت کر رہے ہیں اس سے پہلے گزارش کریں گے خاص طور پر پال ٹاک پر جتنے بھائی سن رہے ہیں مجموعہ ہزار کو کہ آپ اپنی آئی ڈی بیلکس پر بھی بنا لیں پال ٹاک میں موجود آ, روم دوائی سا پہلے سننا میں جتنے بھائی اس وقت موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آئی ڈی آ, بیلکس پر بھی بنا لیں اللہ جزاک ملبیس میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الرجیم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 جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے جس آرت پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے یعنی اس کے دین اور اس کی اطار سے اور اس ادب والی مسجد سے یعنی اس میں داخل ہونے سے شان نظور یہ ہے کہ یہ آئے سفیان بن حرف وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بک مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا مسجد حرام سے یا خاص قاب معمہ مراد ہے جیسا کہ امام شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تقدیر پر مانا یہ ہوں گے یہ وہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں سب کے لیے اس کی تعظیم حرمت اور اس میں ادائے مناسب کے حج یکساں ہے اور طواف و نواز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں اور امام اعظم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی جمی حرم مراد ہے اس تقدیر پر مانا یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے یکساں ہے اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو سب کسی کو حق ہے وجد اس کے کوئی کسی کو نکالے نہیں اس لیے کہ امام صاحب مکہ مکرمہ کی اراضی کی بے اور اس کے کرائے کو منع فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ حرام ہے اس کی اراضی فروخت نہ کی جائیں تو یہ آیت مقدسہ جو ہم نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے اس میں خاص طور پر مکے کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت کرنے اور کرائے پر دینے کی میں مذاہب فکہ ہیں کئی مطلب جو ہے وہ اس میں مذاہب ہیں یاد رکھیے گا کہ مسجد حرام صفا اور مربع کی پہاڑیاں مینا مضطلفہ ارافات اور موضع جواہرات مکہ مکرمہ کی سرزمین کے حصے تمام فکہ کے نزدیک وقف عام ہیں اور مکے کے رہنے والے اور باہر سے مکہ مکرمہ آنے والے سب وہاں عبادت اور مناسب کے حج ادا کر سکتے ہیں اور یہ جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اور یہاں کوئی, کس کوئی کسی مسلمان کو عبادت کرنے اور ٹھہرنے سے منع نہیں کر سکتا اور نہ مکے کے ان حصوں کو فروخت کرنا یا کرائے پر دینا جائز ہے سرزمین مکہ کے ان حصوں کے علاوہ باقی سرزمین مکہ میں اختلاف ہیں کیا ان کو بیچنا اور کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں امام شاف علی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ما کا یہ مذہب ہے کہ مکے کی زمین کو اور اس کے مکانات کو فروخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکے کی تمام زمین وقف ہے اس کو بیچنا اور کرائے پر دینا جائز نہیں ہے اور امام اعظم ابو خنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مکے کی سرزمین کے جو حصے بناس کے حج کے لیے وقف ہیں ان کے علاوہ مکے کی باقی زمینوں اور مکانوں کو فروخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے البتہ حج کے ایام میں مکے کے مکانوں کو کرائے پر دینا مصروح ہے کیونکہ اس سے زائرین حرم اور خداج کو زحمت اور تکلیف ہوگی بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے لیکن اسی پر مطلب استفاع جو ہے ہم کرتے ہیں اور ورنہ اس پر بڑی تفصیلی کلام بھی ہو سکتا ہے اللہ قبار کا تعالی ہمیں بار بار ہر مین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے آمین آئس نمبر 26 سے 29 تک تلاوت کر رہا ہوں اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کرے اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور ایک اکاف والوں اور رقو سجدے والوں کے لیے وَعَذٍ مِّن وَعَذٍ مِّن اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر کہ وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے اور ہر گبلی اونٹنی پر ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ پائے اور اللہ کا نام دے جانے ہوئے دنوں میں اس پر کے انہیں روزی بھی, روزی بھی بے زبان چپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ ولیت طبفو بل بئی تل عقیق <الْعطیق> پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں سبحان اللہ تم مل یکو تفا ساہم ول یو فو <الْعطیق> پھر اپنا میل کچل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں سبحان اللہ ان آیات مقدسہ میں میرا رب ارشاد یہ پڑھوا رہا ہے کہ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا انہیں تعمیر کعبہ شریف کے وقت پہلے عمارت کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی دی طوفان نو کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی اور اللہ نے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے ایک ابر بھیجا جو خاص اس بکا کے مقابل تھا جہاں کعبہ معظمہ کی عمارت تھی بستر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی قدیم بنیاد پر عمارت کعبہ تعمیر کی اور اللہ نے آپ کو وحی فرمائی تو میرا پاک پروردگار پرورگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ یعنی شرک سے اور بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے والوں اور اعتقاب والوں اور رپو سجدے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ افزن صبح حج اور لوگوں نے حج کی عام لدا کر دے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو کبی پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو جدا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو جن کے مقدور میں حج ہے انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا لبئی کلّی حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے پیسائق میں ازم کا خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہے چونچی حجت الوداع میں اعلان فرما دیا اور ارشاد کیا کہ اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو تو جو اپنے باپ کی پیٹوں میں تھا ماں کے رحموں میں تھا دنیا میں جہاں جہاں بھی تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو سنا اور لبئی کہا جس نے کہا اسے ہی حج نصیب ہوگا جس نے جتنی مرتبہ کہا اس کو اتنی مرتبہ ہی انشاءاللہ شاء حج نصیب ہوگا اور جس نے نہیں کہا تو وہ حج نہیں کر سکے گا اللہ کی رحمت سے امید مانتے ہوئے ارض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے بارہ مرتبہ تو ضرور کہا ہوگا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے اس قول کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور کم سے کم بارہ مرتبہ حج کی توفیق رفیق تا فرمائے ایسے حج جو کہ مقبول ہوں اپنے مقبول اللہ تعالیٰ فرمائے اور بار بار سفر ہر محنت نصیب فرمائے آمین تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کے ہر دور کی راہ سے آتی ہیں یعنی کثرت سیر و سفر کے دبلی ہو جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں یعنی دینی بھی دنیاوی بھی جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہے دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے اس عبادت کے ساتھ خاص ہے تو وہ فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں وقت ذبح وقت ذبح جو ہے وہ اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں جانے ہوئے دنوں سے ذیل حج کا اچرا مراد ہے جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی ابن عباس و حسن و قطع رضی اللہ عنجمعین کا قول ہے اور یہی مذہب ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صاحب کے نزدیک جاتے ہوئے دنوں سے ایام نہر مراد ہیں یہ کول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہر تقدیر پر یہاں ان دنوں سے خاص روزے عید مراد ہے تو فرمایا گیا جانے ہوئے دنوں میں اس پر کے انہیں روزی تھی بے زبان چوپائے یعنی اونٹ گائے بکری بیڑ وغیرہ تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ تو تتو اور متا وکران وہ ہر ایک حدیث جن کا اس آیت میں بیان ہے کھانا جائز ہے باقی ہدایا سے جائز نہیں ہے تو فرمایا پھر اپنا میل کچل اتاریں یعنی موچھے کتروائیں ناخن تراشیں بغلوں اور زیر ناپ کے بالوں کو دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں یعنی جو انہوں نے مانی ہو تو وہ منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں اس سے یعنی طواف زیارت مراد ہے اور مسائل حج بل سورہ بکر پارہ دو میں ذکر ہو چکے ہیں اور کئی دفعہ حج کے مسائل بیان ہو چکے ہیں تو یہاں طواف زیارہ جو ہے وہ مراد ہے میرا پاک پروردگار دیکار عزل ارشاد فرما رہا ہے اور ان آیتوں میں تو آپ نے سن لیا کہ حج سے متعلق ارشاد فرمایا گیا اب جو ہے وہ مزید آیات مقدسہ جو ہیں وہ تلاوت کرنے کا شرف ہم حاصل کرتے ہیں میرا نام ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 30 سے تینتیس تک تلاوت کر رہا ہوں بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے غم کے یہاں بلا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے <تصفيق> فتخل فتخ ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا سازی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کے پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے, بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے لقم سی ہا منا سو الاج مسلم عقیق تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میں آج تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک تو یہ آیت نمبر تیسی سکھ ہم نے تلاوت کیا ہے دیکھیے ان آیت مقدسہ میں اللہ تبارک کا وطل ارشاد فرما رہا ہے کہ بات یہ ہے اور جو اللہ کی غرمتوں کی تعظیم کرے یعنی اس کے احکام کی کا وہ مناسب حج ہوں یا اس کے سوا اور احکام بعد مفترین نے سے مناسب کے حج مراد لیے ہیں اور بعد میں بیسے حرام و بشعر حرام و شہر و بلد الحرام و مسجد حرام مراد لیے ہیں بہرحال رب فرماتا ہے کہ جو اللہ کی ارتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بدا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے یعنی انہیں ذبح کر کے کھاؤ تمہارے لیے حلال ہے سوا ان کے جن کی ممانکت تم پر پڑی جاتی ہے یہ قرآن پاک میں جیسے کہ سورہ معاہدہ کی آئے حرمت علیکم میں بیان فرمائی گئی ہے تو جن سے منع کیا گیا ہے وہ تم نہیں کھا سکتے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے جن کی پرستش کرنا بہترین زندگی سے آلودہ ہونا ہے اور بچو جھوٹھی بات سے ایک اللہ سے ہو کر کہ اس کا ساضی کسی کو نہ بناؤ اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یعنی بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے مراد یہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے ایمان کی بلندی میں آسمان سے تشویج دی گئی اور ایمان فرق کرنے والے کو آسمان سے گرنے والے کے ساتھ اور اس کی خواہشات نقصانیاں کو جو اس کی فکروں کو منتشر کرتی ہے بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندوں کے ساتھ اور شیاطین کو جو اس وادی زلالت میں پھینکتے ہیں ہوا کے ساتھ تشویج دی گئی ہے اور اس نفیس تشویش سے شرک کا انجام بد سمجھایا گیا ہے تو فرمایا گیا کہ بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے ومئی جو ہر دن اللہ جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ شاہ اللہ سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں یعنی ہدایاں ہیں اس کی تعزیم یہ ہے کہ فرما خوبصورت پیم دیے جائیں یعنی ہدایا سے مراد ہے کہ قربانی کے جانور کیونکہ یہاں حج کا بیان ہو رہا ہے اور حج میں بھی ظاہر ہے قربانی کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کے نشانوں سے یہاں مراد ہے کہ حج کے موقع پر اچھی قربانی ادا کی جائے تو فرمایا تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں یعنی وقت ضرورت ان پر سوار ہونے اور وقت حاجت ان کے دودھ پینے کے ایک مقرر میں آد تک یعنی ان کے ذبح کے وقت تک تمہارے یہ فائدے ہیں پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک یعنی حرم شریف تک جہاں وہ ذبح کر دیے جائیں تو یہ ان آیات مقدسہ کی کچھ تفصیل تھی جو کہ ہم نے مطلب آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے اللہ رب العزت اپنی باغ بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے چنچے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چونتیس سے چھتیس تک تلاوت کر رہا ہوں متن جا منس ملام واحد الفح اس وشیر اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے لیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازے والوں کو اذا اللہ دینا دکی اللہ کل مکی صلاح کی وَمِن مَّا هم ينفقون کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو استاد پڑے اس کے سننے والے، ان کے سہنے والے اور نماز برفا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں فا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بند بندے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بیچ مانگنے والوں کو والے کو کھلاؤ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے وقت میں دے دیا کہ تم احسان مانو تو یہ تین آیتیں آپ نے سماج فرمائی ان کی کچھ تفسیری نکات جو ہیں وہ بھی سماج فرما میرا پاک پروردگار پرورگار ان آیات مقدسہ میں جو ہے وہ ارشاد ساتھ فرما رہا ہے اور ہر امت کے لیے امت سے مراد انہیں پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر یعنی ان کے کے وقت زبا کے وقت اللہ کا نام لے تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو ذبا کے وقت صرف اسی کا نام لو کہ سائیک میں دلیل ہے اس پر کہ نامے خدا کا ذکر کرنا زبا کے لیے شرط ہے اللہ نے ہر ایک امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا کہ اس کے لیے بطریق تقرب قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر اللہ کا نام لیا جائے تو فرمایا تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازے والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اللہ کے حبت سے اللہ کے جلال سے ڈرنے لگتے ہیں اور جو استاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے جیے سے خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ دیتے ہیں اور قربانی کے ڈیل دار اونٹ جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے یعنی اس کے علام بین سے کیے نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بالائی ہے یعنی دنیا میں نفع و آخرت میں اجر و ثواب ہے تو ان پر اللہ کا نام لو یعنی ان کے ذبا کے وقت جس حال میں کہ وہ ہوں ذبا کے وقت اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے تو اونٹ کے ذبح کا یہ مصنون طریقہ ہے کہ ایک پاؤں بندے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں یعنی بعد زبح ان کے پہلو زمین پر گریں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے جانور ٹھنڈے ہو جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اگر تم چاہو اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو تو دیکھیے اللہ تبارک کا وطاعلی جل جلال, جلال یہاں پر حج کے ان مناسب کا بیان فرمایا ہے اور چونکہ یہ سورہ حج ہے اسی وجہ سے آپ یہ حج کے مسائل اس مبارک صورت میں سماج فرما رہے ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 37 اور 38 ہے لئینا لنا لہ لا ولادا ولانا لخبا منقم کگالی کا سخالم ریت کا دیر اللہ علامہ بشر المحسمین اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کے تم کو ہدایت فرمائی اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو ان اللہ انبوک اللہ خپور بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز نہ شکرے کو تو یہ دو آیات مقدس آپ نے سماج فرمائی ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ کو ہر گز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں उस پرہیزگاری اس होती है ہوتی ہے یعنی قربانی کرنے والا صرف نیت और اخلاق اور شروط تقبہ کی رعایت سے اللہ کو सकता کر سکتا ہے के جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ موزمہ کی دیوانوں کو آلودہ کرتے تھے اور اس کو سبب تقرر جانتے تھے اس پر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کا اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت جانوروں گوشت کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو خون پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمہاری پرہیز کو دیکھتا ہے اللہ تبارک کا بات تو تمہارے تقرر کو دیکھتا ہے فرمایا یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو اللہ نے ثواب دینا ہے جو اللہ نے اجر دینا ہے وہ خوشخبری سناؤ بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی اور ان کی مدد فرماتا ہے بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز نا شکرے کو یعنی کفار کو جو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کو دوست نہیں رکھتا تو ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو دوست کیسے رکھے گا جو دغاباز ہیں جھوٹے ہیں جو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کو کیوں دوست رکھے گا میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر انتالیس اور چالیس ہے اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے اللہ دین اخرجوا من زیارہم بغير حق ان اللہ ان یقولوا ربنا ربنا اللہ ولولا دفعوا اللہ ناس بعدہم ببعد لغد بمت سوامعوا بیعون گھروں سے نہ صرف اتنی بات پر کے انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جائیں خان اور گرجا اور کلی سے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے یہ دو آیت مقدسہ ہیں ان دونوں سے متعلق کچھ باتیں کر دیتا ہوں پھر فرمایا گیا کہ اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں جنہیں جہاد کی اجازت ہے یا اللہ تعالیٰ جہاز کی اجازت جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا یاد رکھیے کفار مکہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روز مرہ ہاتھ اور زبان سے شدید ایزائیں دیتے اور آزار پہنچاتے رہتے تھے اور صحابہ حضور کے پاس اس حال میں مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے حضور علیہ السلام یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا جب حضور اطاف صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اجرت فرمائی تب ہی آیت نازل ہوئی اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں ان کو فار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو فرمایا کہ بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے یعنی بے وطن کیے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور یہ کلام حق ہے اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطع نا حق ہے تو فرمایا اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا یعنی جہاز کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرقین کا افطلاح ہو جاتا اور کوئی دین و ملت والا ان کے دست تعزی سے نہ بچتا تو فرمایا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں راہبوں کی اور گرجا نسرانیوں کے اور کلیسے یہودیوں کے اور مسجدیں مسلمانوں کی جن میں اللہ کا بخصرت نام لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے سبحان اللہ تو یہاں جہاد کا بھی حکم اللہ رب العزت نے اچھا فرما دیا کافروں کو مارنے کی اجازت بھی دے دی اور اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی مدد سے متعلق بھی فرما دیا کہ مسلمان جہاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا چنانچہ چیز نمبر اکتالیس سے چوالیس تک ہے تلاوت کر رہا ہوں اللہ دینا فل <تصفيق> وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکات دیں اور بلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام فقب قوم و نوش و عدم اور اگر یہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جٹلا چکی ہے لوس کی قوم اور عاد و قوم ابراہیم و قومی اور ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم و اصحاب مدیانہ تم مم فقی فنکی اور مدین والے اور کی تقزیب ہوئی تو میں نے کافروں کو دیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب اللہ اکبر کبیرہ اس ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں یعنی ان کے دشمنوں کے مقابل ان کی مدد فرمائیں تو نماز برپا رکھیں اور زکار دیں اور بلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اس میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف عطا فرمانے کے بعد ان کی سیرتیں ایسی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے اس میں خلفۂ راشدین کے عدل ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کی دلیل ہے جنہیں اللہ تعالی نے تمکین و حکومت عطا فرمائی اور سیرت عادلہ عطا فرمائی تو میرا پاک پروردگار اضا بجل ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام اور اگر یہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں یعنی اے محبوب علیہ السلط تو بے شک ان سے پہلے جٹلا چکی ہے نخ کی قوم اور عاد حضرت حود علیہ السلام کی قوم اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم اور مدین والے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسا کی تقدیب ہوئی یہاں موسا کی قوم نہ فرمایا کیونکہ حضرت موسی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی ترجیح نہ کی تھی بلکہ فرعون کی قوم کبتوں نے حضرت موسی علیہ السلام کی ترجیح کی تھی ان قوموں کا تذکرہ اور ہر ایک کے اپنے رسول کی تقزیب کرنے کا بیان نبی پاک علیہ السلام کے تسکین خاطر کے لیے ہے کہ کفار کا یہ قدیمی طریقہ ہے پچھلے امبیا کے ساتھ بھی یہی دستور رہا کہ یہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں چنانچہ فرمایا گیا فعم لئی تونا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی یعنی ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑا یعنی ان کی کفر و سرکشی کی سزا دی تو کیسا ہوا میرا عذاب یعنی آپ کی تقریب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کو سوچیں اور عبرت حاصل کریں جب اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ جل جلال ان کو پکڑے گا عذاب پر ان پر مسلط فرمائے گا تو انہیں پھر کوئی بھی جو ہے وہ بچا نہ پائے گا اللہ اکبر کبیرہ آیت نمبر تینتالیس اور چھیالیس ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَقَصْرٍ خاویہ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی کہ وہ ستمگار تھی تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے افلم فی الارض لهم او آتی تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھے یا کان ہو جن سے سنیں تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اللہ اکبر دیکھیے ان دونوں آیتوں میں میرا رب اس شاعر فرما رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اللہ اللہ یعنی وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ستمگار گار تھیں یعنی وہاں کے رہنے والے کافر تھے تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈہی پڑی ہیں یعنی گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے یعنی ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں اور کتنے محل گچ گئے کیے ہوئے یعنی ویرام پڑے ہیں تو کیا زمین میں نہ چلے یعنی کفار کے ان حالات کا مشاہدہ کریں زمین میں چل کر کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یعنی انبیاء کی تقزیب کا انجام ہے اور عبرت حاصل کریں وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور دیکھیں کہ جو نبیوں کو جھلاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے کان ہو جن سے سنے پچھلی امتوں کے حالات اور ان کا ہلاک ہونا اور ان کی وشیوں کی ویرانی کے اس سے عبرت حاصل ہو اللہ اکبر فرمایا تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی نہیں ہوئی ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے اسی سے آدمی دین کی راہ سے محروم رہتا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے کس طرح جو ہے وہ مطلب ان کا دلوں کی بربادی ویرانی اور اندھے پن کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اللہ اکبر آئے نمبر سینتالیس اور اڑتالیس واجل ازادی اللہ یوم اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس مشین <الْمُشِيرٌ> اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈیل دی اس حال پر کہ وہ ستمگار تھی پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آتا ہے اللہ اکبر ان دونوں آیات مقدسہ میں میرا پاک پروردگار عزوجل الرشاد فرما رہا ہے اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں یعنی کفار مکہ نظر بن حارث وغیرہ اور یہ جلدی کرنا ان کا استحضاق کے طریقے پر تھا یعنی مذاق اڑانے کے طور پر تھا اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور ضرور حسب وعدہ عذاب ناظر فرمائے گا سنا یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا کہ کفار ظاہر ہے کہ بڑی بھیانک موت مارے گئے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو فرمایا ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں اور بے شک تمہارے رب کے یہاں یعنی آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس تو یہ کفار کیا سمجھ کر عذاب کی غلطی کرتے ہیں اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈیل دی تو حال کے وہ ستمگار کی پھر میں نے انہیں پکڑا پوری دنیا میں ان پر عذاب ناگر کیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آتا ہے ظاہر آخرت میں اللہ ہی کی طرف جانا ہے پلٹ کر سو تبارک و تعالی نے اپنے یہ نبیوں کی شانیں اور وہ امتیں جو کہ ان نبیوں کی تقزیب کرتی تھیں ان کے عذاب جو ہیں وہ اس لیے بیان فرمائے تاکہ کفار مکہ جو ہیں وہ کسی طرح ایمان لائیں اور نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مطلب دامن کو پکڑے اکال علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلیں کلمہ پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالی کا ان پر عذاب نہ ہو اور یہ مسلمان ہو کر اللہ کی جنت کے حقدار ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں یہ دست قبول و منظور فرمائے عام تو یہ آیت نمبر اڑتالیس تک آپ نے درد سماعت فرمایا ہے انشاءاللہ تبارک و دوبارہ کا آیت نمبر انچاس سے جو ہے وہ کل ہم درد سماعت فرمائیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ کل سورہ حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور سترواں سپارہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جی ہاں آج جو یہ بھی دردم بھائی آپ نے سماعت فرمایا ہے تو یہ آیت نمبر اڑتالیس تک جو ہے وہ ہوا ہے اور انشاءاللہ شاء سورہ حج جو ہے وہ انشاءاللہ کل میرے رب نے چاہا تو مکمل ہو جائے گی کیونکہ اس کی ٹوٹل آیتیں جو ہیں وہ اٹھہتر ہیں اڑتالیس تک تو ہو چکا باقی تقریبا جو ہے وہ جو بھی آیات باقی رہ گئی رہ ہیں تقریبا تیس آیات انشاءاللہ شاء تعالی کل اس سے متعلق بھی ہم درسماعت فرما لیں گے اور کل سورہ حج بھی مکمل ہو جائے گی اور سترواں سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین الحمد للہ و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا کراچی سرکاہ پر تین روزہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی سپر ہائی وے بکائی میڈیکل کالج کے قریب الحمد للہ بارہ تیرہ چودہ تاریخ کو ہو رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ اسلامی بھائی اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ سے مغفرتوں کے پروانوں کی تمنا لیے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مواق فرما کر اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں بخش دے تو آپ تمام بھائیوں سے بھی درخواست اگر آپ میں سے جن بھائیوں سے ہو سکے تو بنفس نفیس بارہ تیرہ چودہ مارچ کو ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت فرمائیں ورنہ مدنی چینل کے ذریعے تو ضرور ضرور ضرور مطلب آپ اجتماع میں جو ہے وہ شریک ہوں اللہ رب العزت اپنی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس اجتماع کو فقیر المثال کامیابیاں عطا فرمائے اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے آمین رزاک اللہ خیرہ وما بلا گل مبین تو بھی آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ ناز شریف لرما دیں ناز شریف کے بعد انشاءاللہ رب اللہ جب ہم ہینڈ ریز کریں تو پھر مختصر درس ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تبارک اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کریں گے ہم کے ان کے جوابات بھی دے سکیں